الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ وسلم سلیم آباد آج کا خطبۂ جمعہ اشاد فرمانے والے خطیب کا نام محترم ڈاکٹر علی بن عبد الرحمٰن الحدیفی حافظ اللہ مصنبی کے تمام امام و خطیبوں میں سب سے سینئر ہیں اور ان کا موضوع تھا آج دعا سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی چنانچہ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پروردگار دگار ہے اور دعائیں سننے والا ہے وہ نعمتیں عطا کرتا ہے تکلیفیں اور زمائشیں دور فرماتا ہے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں اور اس سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہی عزت و کبریائی والا ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور قائد جناب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کامل روشن شریعت دے کر بھیجا گیا یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ وسلم آپ کی آل اور نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما ہم دو سلاد کے بعد تقویٰ الہی کما حق ہو اختیار کرو یعنی کہ اللہ سے ڈرو کیسے جیسے ڈرنے کا حق ہے صحیح معنوں میں تقویٰ حاصل کرنے والے کے لیے اللہ دنیا آخرت کی خیر یکجا فرما دے گا جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا کی خیر بھی دے گا آخرت کی خیر بھی دے گا جبکہ تقویٰ تقوا سے روح گردانی کرنے والا اپنے انجام میں بدبخت ٹھہرے گا چاہے اسے دنیا کتنی ہی مل جائے دنیا جتنی مل جائے بل آخر نتائج اچھے نہیں ہوں گے مسلمانوں اللہ تعالی نے دنیا آخرت کے لیے خیر و سعادت کے اسباب مقدر کر دیے ہیں اسی طرح دونوں جہانوں میں شر کے اسباب بھی اللہ نے مقدر کر دیے ہیں جو خیر و فلاح کے اسباب اپنائے گا اس کے لیے اللہ نے دنیاوی کامیابی کی ضمانت دے دی ہے اور آخرت میں اسی کے لیے اچھا انجام ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں والی جنت میں رہے گا اور رب رحیم کی رضا پائے گا اللہ کا فرمان ہے ہل جزاحسانی الحسان الاحسان کے بلائی کا بدلہ صرف بلائی ہے اور برائی کے اسباب اپنانے والے کو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی برا انجام ہی ملے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں لئی سبھی امانی یہ ولا امانی یہ اہل کتاب کہ جنت میں داخلہ نہ تمہاری آرزو پہ اور نہ یہودیوں سیوں کی آرزو پہ موقف ہے جنت آرزو سے نہیں ملے گی یہودی کہتے ہیں ہماری ہے مسلمان کہیں ہماری ہے ایسے جنت نہیں ملے گی میں یا ملسو اینزبی جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائے گا جب سزا روزے قیامت ملے گی وہاں اللہ کے سوا کوئی دوست کوئی حمایتی کوئی مددگار نہیں ہوگا یاد رکھیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح و فلاح اور دائمی خیر و بلائی مصیبتوں رقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب و علام کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اخلاص کے ساتھ دلی توجہ کے ساتھ اور منت سماجت کر کے اللہ سے مانگا جائے یہ آج کے موضوع کا خلاصہ ہے آج کے خطبے کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اہم ترین ایک طریقہ کیا ہے دعا اور دعا کیسے ہو اخلاص کے ساتھ دلی توجہ کے ساتھ اور اللہ کی منت سمادت کی جائے یعنی کہ وہ دعا نہیں جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مشتوں میں نماز کے بعد ہوتی ہے مولوی صاحب وہیں رٹے رٹائے الفاظ کہتے ہیں جو برسوں سے کہہ رہے ہیں طوطے کی طرح وہ پڑھ دیتے ہیں اس میں کوئی توجہ نہیں ہوتی اللہ کی طرف اور عام طور پہ اس میں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا نہیں دعا لیکن اخلاص کے ساتھ دل آپ کے ساتھ ہو آپ کو پتا ہو میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے کیا لینا چاہتا ہوں بلکہ اللہ کی منت سمادت کی جائے ان کے بار بار اللہ سے مانگا جائے بار بار درخواست کی جائے بار بار التجا کی جائے کیونکہ اللہ تعالی دعا, دعا کے عمل کو پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ سے اللہ سے مانگا جائے اور دنیا والے پسند کرتے ہیں کہ آپ ان سے بار بار مانگیں جی نہیں اللہ دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے اللہ فرماتے ہیں وقاد ربکمدرونی اسجب القم کہ تمہارے رب نے کہا تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعائیں کرو اسجیب الحکوم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا کوئی ایسی ایت آپ کو قرآن پاک میں ملتی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ کسی قبر والے سے دعا کرو کسی مردے سے مانگو اللہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے مانگو اور لوگ ہیں کہ باغ باغ کے قبروں کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اوپر سے عقلی باتیں لائیں کہ نہیں دی نہیں دی نہیں دی بھی یہ بتائیں کہ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ قبر والے سے مانگو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان الدین سکبرون عبادتی اللہ کہتے ہیں جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پہ راز کرتے ہیں جلد ہی زریل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے دعا کیا ہے عبادت ہے تو اللہ کہتے ہیں جو تکبر کرتے ہوئے میری عبادت نہیں کرتے مجھ سے نہیں مانگتے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ہر چیز ہے اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ذریل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے جیسے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے ابو حرا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے بڑھ کر قابل عزت نہیں ہے تو دعا کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے ہر وقت دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یہاں پہ یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ رات کو آگے مانگنے کے لیے سب ہم سوئے ہوئے تھے دروازہ کھٹا کو مانگنے کا ٹائم ہے اللہ کیا کہتا ہے ہر وقت مانگو ہر وقت دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے دعا کرنے پہ اللہ تعالی عظیم ترین ثواب سے نوازتا ہے لو جی آپ نے بیٹا مانگا بیٹا بھی ملے گا اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اس نے عبادت کی ہے کیا عبادت کی ہے کہ مانگتا رہا ہے قیامت کے روز بھی سواؤ ملے گا کہ اللہ سے مانگتا رہا ہے دعا کے ذریعے خاص اور عام تمام قسم کے مقاصد پورے ہوتے ہیں چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے زندگی سے ہو یا موت کے بعد سے دعا کے عظیم فوائد کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ اپنا رحم اور فضل و کرم کرتے ہوئے فرض عبادات میں بھی کچھ دعائیں واجب یا مستحب کے طور پہ رکھی ہیں نماز میں بھی اللہ نے دعائیں رکھی ہیں سورہ فاتحہ کیا ہے اور یہ فرض ہے ایسے ہی سجدے میں آپ دعائیں کریں اللہ سے مانگیں رب... ربنا کیا سجدے کی ہم دعاؤں میں سے سبحان کا اللہ ربنا ہمدی کا اللہ لی ایسے اللہ نفرلی دمبی کلّا دکھاہ یہ ساری دعائیں بے شمار دعائیں تاکہ ہم وہ اسباب اپنائیں جو اللہ نے ہمیں تاکہ ہم وہ سبب جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے وہ کون سا سباب ہے دعا اگر اللہ تعالیٰ دعا کی جانم ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہماری عقل کبھی بھی یہ عظیم راز معلوم نہ کر پاتی اللہ نے کہا مجھ سے مانگو ملے گا اگر اللہ نہ بتاتے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُلِّمْ تُمَّ مَا لَمْ أَنتُمْ اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے آبا نہیں جانتے تھے امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ مجھ سے مانگو اس سکھانے پہ ہم اللہ کی ڈھیروں تریفے بیان کرتے ہیں ایسی طریقے کرتے ہیں جیسی ہمارا رب چاہے اور جن پہ وہ رادی ہو جائے دعا کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے لیکن آج کل کے پرفتن دور میں تباہ کن حادثات کے وقت اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے والے بتتی فرقے پھل پھور رہے ہیں جو معصوم لوگوں کی جان و مال حلال سمتے ہیں علم و علماء کے ساتھ جفا کرتے ہیں اور جہالت و گمراہی کے ساتھ فتوا دیتے ہیں تو ان حالات میں امام صاحب کہتے ہیں دعا مزید کرنی چاہیے پھر کہتے ہیں اسلام دشمن قوتوں کے اسلام کے خلاف باہم مبند و معمن بننے اور اہل ایمان کے خلاف ریشا دوانیوں میں مصروف عمل ہونے اور مسلمانوں میں پھوٹ اختلاف اتساد پیدا کرنے کے حالات میں دعا کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے ان نقصانات کی وجہ سے جو ہر اس مسلمان کو ہوئے جسے ظلم و بربریت کے ساتھ بے گھر کیا گیا جسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے ضروریات زندگی پورا کرنا مشکل ہو گیا دعا کی ضرورت بڑھ چکی ہے دعا کی ضرورت میں ان سنگین حالات میں اضافہ ہو چکا ہے جن سنگین حالات کی تپش مسلمان ایسے خطوں میں محسوس کر رہے ہیں جہاں فتنوں کی برمار ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاتے ہیں سناتے اللہ فرماتے ہیں کالا ربنا غلام و علم تخف لنا و ترہمنا لنکواسرین ان دونوں نے کہا کن دونوں نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیگم نے یعنی کہ یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی لوگ تو کئی ضعیف رتے بیان کرتے رہتے ہیں ان کی توبہ اس لیے قبول ہوئی اس لیے قبول ہوئی قرآن بتا رہا ہے توبہ کیسے قبول ہوئی انہوں نے کون ان سے کلمات کہے تھے کہا تھا ربنا اے ہمارے رب ولم انفسنا ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کر لیا وہ علم تو لنا و تر ہمنا اگر ہمیں بخشا نہیں اگر تو نے ہم پہ رحمت نازل نہ کی لنک مل خاصرین تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے لو جی یہ کلمات ہیں جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ نے کہا نا فتح کا وجہ سے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقا میں ممتلا کر کے نیز جانو مال اور پھلوں کے خسانہ میں ممتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے وَبَشِّرِ صابرین اور اے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے اللہ دینا صابت ہوں جن پر جب کوئی مصیبت آئے تو فورن کہتے ہیں انا علی راج ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوڑ کر جانا ہے تو یہ کس مصیبت کی بات ہو رہی ہے کون سی مصیبت آئے تو ان کہنا چاہیے کوئی بھی مصیبت جوتا مسجد میں گم ہو گیا, گیا تمبی کی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مصیبت آئے تو صبر کرنے والے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ راجعون فرمایا پھل کیا ملتا ہے جزا کیا ملتی ہے اولا ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے انایات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ الاحمل یہ ہے ہدایت کے اوپر تو ان کے اوپر یہ ہدایت کے اوپر بھی ہیں رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں کون جن کے اوپر جب مصیبت آئے تو صبر کریں کب صبر کریں جی جب مصیبت آئے مہینے کے بعد نہیں عام طور پہ لوگ صبر کرتے ہیں سارے ہی کرتے ہیں ویسے تو لیکن کب کوئی مہینے کے بعد کوئی سال کے بعد کوئی دو سال کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں یہ ثواب ان کو ملتا ہے جو اس وقت صبر کریں جب مصیبت آئی لیکن عام طور پہ لوگ جب مصیبت آتی ہے بین کرتے ہیں نوحا کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں رخسار پیٹتے ہیں بال اپنے کھینچتے ہیں گلیبان بان پھاڑ ڈالتے ہیں اور پھر مہینے کے بعد کہتے ہیں جی صبر ہی کرنا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے یونس علیہ اسلام کے بارے میں فرمایا فلادا انہوں نے اندھیروں میں آواز دی کس کے اندھیرے سمندر کے اندھیرے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور آواز کس کو دی کہ آدم علیہ السلام کو پکارا کیا ابراہیم علی اسلام کو پکارا کیا نبی علی اسلام کو پکارا نہیں فنادا فرد المات اندھیروں میں پکارا لا الہ الا اللہ انتا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحک نہیں کنت منعمین میں ہی ظالم تھا اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے مچھلی کے پیڑ سے نکال لیکن وہ رب دل کی نیت کو جانتا ہے کہ آج میرا یہ بندہ آج کے سر لا اللہ کہہ رہے اللہ جانتا ہے بس آپ اتنا ہی کہتے جائیں لا اللہ انت سبحانا کہ اِنِّ اتنا ہی کافی ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے ساد ربی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علی السلاط والسلام نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی بھی معاملے میں وہ دعا کرے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی اللہ قبول فرماتا ہے اسے امام احمد، تنمدی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے جب نبی علیہ السلاۃ والسلام نے سکیف قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت مسترد کر دی اور آپ پہ پتھر برسائے تو آپ علیہ السلام علیہ السلام نے یہ الفاظ کہتے ہوئے دعا فرمائی اللہم اشکو علیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلونی الی عدو نتجہمونی ام الی عدو ملکتہو امری ان لم یکن بک غضب علی فلا اوبالی ولیکن عافیتک اوسع لی یا اللہ میں اپنی کمزوری آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اپنی اللہ کو اپنی کمزوری بتا رہے ہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ آپ مشکل کو شاہ تھے آپ حاجت روا تھے اور آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں یا اللہ میں اپنی کمزوری تدبیر کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں ہلکا ہونے کی شکایت تج سے کرتا ہوں ان تیف والوں نے پتھر کیوں برسائے ہیں کیوں مارے ہیں اس لیے آپ کو ہلکا سمجھا ہے نا آپ کو کمزور سمجھا ہے اور آپ کمزور ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنی کمزوری تدبیر کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں ہلکا ہونے کی شکایت تو سے کرتا ہوں کسی اور سے نہیں کی یا ارحم الراحمین تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے سخت دشمن کے سبر کر رہا ہے یا میرا معاملہ کسی ایسے دشمن کے سبر کرنے لگا ہے جسے ت نے میرے معاملے کا مارک بنا دیا ہے یا اللہ اگر تو مجھ پر غضب ناک نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان پتھروں کی ان دشمنوں کی پرواہ نہیں ہے شرط یہ ہے کہ تو رادی رہے لیکن اگر یہ بھی پتھر مارے ہیں تو بھی ناد ہو جائے پھر کیا ہے پھر مسئلہ ہے اگر تو مجھ پر غزب ناک نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن تیری طرف سے آفیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے مصیبتیں مانگنی نہیں چاہئیں ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ازمائش آئی ہے صبر کروں گا تیری رضا چاہتا ہوں لیکن اگر یہ مصیبت نہ آئے تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں پناہ کس سے مانگی ہے رب کے چہرے کے نور سے میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ جاتا ہوں جس سے اندھیرے بھی روشن ہو گئے اور دنیا آخرت کے معاملات درست سے چلنے لگے ہیں کہ مجھ پہ تیرا غضب نازل ہو تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے غضب سے بچنے کے لیے یا مجھ پہ تیری ناراضگی اترے یا اللہ میں تجھے مناتا رہوں گا حتا کہ راضی ہو جائے میں تجھے مناتا رہوں گا حتہ کہ تو رادی ہو جائے نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت تیرے بغیر ممکن نہیں ہے اگر انسان کسی مشکل یا مصیبت کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہو تو میرے بھائیو یہ نبی کس کو پکارتے رہے ہیں آدم علیہ السلام یونس علیہ السلام اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکارتے رہے اللہ کو اگر انسان کسی مشکل یا مصیبت کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو دعا کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں کس کا مقابلہ کریں مصیبت کا چنانچہ سوبان نبی علی تو اسلام سے نقل کرتے ہیں کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے اور عمر میں نیکی سے ہی اضافہ ممکن ہے انسان کو گنا کا ارتکاب کرنے پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گنا کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس ادیض کو ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے ابن عمر رضی اللہ نما کہتے ہیں کہ نبی علی السلام نے فرمایا دعا موجودہ اور آنے والی ہر قسم کی مصیبت میں فائدہ دیتی ہے اس لیے اللہ کے بندوں دعا لازمی طور پہ کیا کرو اس حدیث کو امام ترندی اور امام حاکم نے رویت کیا ہے نبی علی صلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے یہ بات کسی بھی مسلمان کے لیے ادرو اعتبار و ثواب کے اعتبار سے کافی ہے اسی طرح اللہ نے عذاب اور پرفتن اوقات میں دعا نہ کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے مصیبتیں آئی ہیں پھر بھی دعا نہیں کرتا پریشانیاں آئی ہیں پھر بھی اللہ سے نہیں مانگتا ایسے لوگوں کے اللہ نے مذمت کی ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ولقتبر <يتضرعون> اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا عذاب آنے کے باوجود وہ رب کے سامنے جکے نہیں رب کے سامنے گرگڑائے نہیں اللہ ان کی مذمت کر رہے ہیں انہیں غلط کہہ رہے ہیں اس نے اللہ نے فرمایا و لقت ارسل فلولا بأسنا سختی تک مبتلا کیا تاکہ وہ آج سے اللہ سے دعائیں کریں۔ کئی دفعہ اللہ مصیبت اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ بندہ جو اللہ سے دور ہو رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کرے جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہیں گرگر آئے بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھائے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ قبروں پہ جا کے قبر والے سے مانگتے ہیں انہیں آپ روکیں اور بتائیں کہ یہ کچھ نہیں دے سکتا تو کیا ہوتا ہے اللہ نے بیٹا دینا ہوتا انہی دنوں وہ کسی قبر پہ گئی ہوتی ہے بیٹا ملتا ہے تو شیطان کہتا ہے دیکھو قبر پہ گئی تھی تو بیٹا ملا تھا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیے وزین شیطان شیطان وہی کام مزین کر کے پیش کرتا ہے جو غلط کام وہ کر رہے ہوتے اسی طرح فرما اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہ وما من اللہ اور ہم نے جب بھی کسی بسی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تقریب میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کے سامنے گر گڑائیں۔ پتا چلا کئی دفعہ مصیبتیں انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہیں اگر انسان اللہ کے سامنے گر سنگین حالات میں بھی دعائیں نہ کرنا گناہوں پر اسرار اور اللہ کی سخت پکڑ کو معمولی سمنے کے مطابق ہے مصیبت آئی ہے گھر میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اللہ بیٹے چھین رہا ہے دکان میں آگ لگ رہی ہے بیماریوں کے پر بیماریاں لگ رہی ہیں پھر بھی کہتا ہے میں دعا نہیں کروں گا پھر بھی صرف ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے علاج کرنا منع نہیں ہے لیکن اللہ سے بھی تو رجوع کریں اگر پھر بھی آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے اس کا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں میں وہی زندگی گزاروں گا تو گزار رہا ہوں گناہ کرتا رہوں گا زنا کرتا رہوں گا سود لیتا رہوں گا میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا ان مصیبتوں سے ان نبخش اور ربی بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے خیر و برکت کے نزول صحب دعا سے ہر طرح کے شر کو رفا کرنے کے لیے دعا بہت عظیم ذریعہ ہے دعا موجودہ مصیبت و تقریب سے نکلنے کے لیے مضبوط ترین سبب ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اللہ اکبر اللہ کے عظیم نبی وہ ایوبا دارین ایوب نے کہا اپنے رب کو پکارا کیا کہا کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور توں سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سنچے اللہ کہتے ہیں ایوب علیہ اسلام کی دعا قبول کی اور جو بیماری لگی تھی وہ دور کر دی اور ہم نے صرف ان کے اہل ویال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اہل ویال اور بھی دے دیے مزید بیویاں مزید بچے دی اللہ نے اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے سبق ہے اللہ نے جو نبیوں کے حوال بتائے ہیں اس لیے کہ نبیوں کے نقشے قدم پہ ہم چلیں اس طرح فرمایا اللہ نے اور مشکل کشائی فرماتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس نے اللہ تعالی نے فرمایا کل بربہ خفیہ آپ ان سے پوچھئے کہ بحر و بر یعنی کہ سمندر اور خشکی کی تاریخیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جسے تم آجی آج کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم اسی کا شکریہ ادا کیا کریں گے قل اللہ آپ کہہ دیں اللہ ینجیکم کو اللہ تمہیں اس مصیبت سے بھی دیتا ہے بلکہ ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے مانتم تشکن پھر تم شرک کرتے ہو وسیفسوں سے نجات کون دیتا ہے اور تم پھر چڑھاوے چڑھانے کے لیے قبروں پہ, پہ پہنچ جاتے ہو مسلمانوں کو اپنے تمام معاملات کی درستی کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اپنی تمام ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں ہر چیز اللہ ہی سے مانگیں اور مانگنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے جنت میں داخلہ یہ افسوس ہوتا ہے نا دعائیں ہم سب اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں نہیں مانگتے تو جنت نہیں مانگتے یا آخر میں جا کے مانگتے ہیں حالانکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے جنت اور رب کی رضاعت اسی سب سے پہلے وہ مانگیں دنیا بھی مانگے آپ منع نہیں ہے وہ بھی عبادت ہے اور مانگنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے جنت میں داخلہ اور آگ سے نجات حدیث کسی مح اللہ کا فرمان ہے میرے بندو حدیث ہے میرے بھائی مسلم شریف کی بڑی عمدہ حدیث اللہ کہ میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں ہدایت وہ ہے جسے کون ہدایت دے اللہ اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندوں تم سب کے سب بوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھانا میں گا میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں اس لیے مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا میرے بندو تم رات دن گنا کرتے ہو اور میں سارے گنا معاف کرتا ہوں اس لیے تم مجھ سے بخش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا ایک اور حدیث میں ہے کہ تم اپنے رب سے اپنے جوتے کا تسما بھی مانگو کھانے کا نمک بھی مانگو معمول, معمولی معمولی چیزیں بھی اللہ سے مانگو کتنی ایسی دعائیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا دہارا ہی بدل کر رکھ دیا شر کو خیر میں اور بہتر کو بہترین سے تبدیل کر دیا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کیا دعا کی تھی؟ ربنا فیہم رسولا اے اللہ ان میں ایک رسول بیٹ یتنو علیہم آیاتی کا جو انہیں تیری آیتیں سنائے جو انہیں کتاب و حکمت سکھائے جو انہیں گناہوں سے پاک کرے اس دعا نے اس سرزمین کو بدل کے رکھ دیا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارض کیا اے اللہ کے کی رسول آپ کی تدا کیسے تھی تو آپ نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور میں اس علیہ اسلام کی خوشخبری ہوں جن کی یعنی انہوں نے اپنی قوم کو خوشخبری دی تھی کہ, کہ نبی آنے والا ہے میری والدہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے مسلمان اس دعا کی وجہ سے کون سی دعا کی وجہ سے ابراہیم السلام کی دعا کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے خیر میں ہیں اس درتی کو بھی اس دعا سے فائدہ ہوا ہے نو علیہ اسلام کی دعا بھی مواحد مومنوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنی اور مشرکوں کے لیے شر کا باعث بنی آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ اسلام اور تور پہاڑ پہ محصور آپ کے ساتھیوں کی دعا مسلمانوں کے لیے فتح اور یاجوج ماجوج کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہوگی جو کہ ان ٹڈیوں کی طرح آئیں گے جو پوری زمین پہ پھیل جاتی ہیں وہ بدترین اور و سرکش ہوں گے چنانچہ نواز ابن سمان کی حدیث میں ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام کی جانم وہی فرمائے گا کیوں جی دجال کا آنا ایک حقیقت ہے نا کئی جی. لوگ جو عقل کے پجاری ہیں وہ نہیں مانتے کہتے ہیں یہ حدیث ہماری عقل نہیں مانتی تیری عقل کا ستیہ نہیں مانتی نہ مانے ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عیسی علیہ السلام دا کو قتل فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ عیسا علیہ اسلام کی جانب وہی فرمائے گا میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے اس لیے عیسا میرے بندوں کو لے کر تور پہاڑ کی جانب چلے جاؤ اللہ تعالیٰ یاجود ماجود کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے گسٹے ہوئے آئیں گے ان کا پہلا دستہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا ان کا پہلا گروپ ایک بہت بڑے سمندری جزیرے کا سارا پانی پی جائے گا جس وقت ان میں سے آخری شخص گزرے گا تو وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اتنا اتنے مضبوط کھانے پینے والے وہ لوگ ہوں گے یاجوج موجود اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ اسلام اور ان کے ساتھی تور پہاڑ پر محصور ہو کر رہ جائیں گے ان کے یہاں ایک جب وہ تور پہاڑ پہ محصور ہوں گے حالات کیسے ہوں گے فرمایا ان کے ہاں ایک بیل کی سیری سیری جانتے ہیں نا سارے سر ان کے ہاں ایک بیل کی سیری تمہارے سو دنار سے بھی بہتر ہوگی تو اللہ کے نبی عیسا علیہ السلام اور آپ کے ہواری اللہ سے دعا کریں گے اللہ ماجوج کی گردوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب یک, یک لخت مر جائیں گے اس کے بعد اللہ کے نبی عیسا علیہ السلام ان کے ساتھ ہی نیچے اتریں گے اور انہیں زمین پہ ایک بارش بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں موجود کی چربی نہ پڑی ہو ان کی بجبو موجود نہ ہو پھر اللہ کے نبی عیسا علیہ السلام اور آپ کے رفاقا اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پہ بختی اونٹ کی گردوں جیسے پرندے بھیجے گا جو اللہ کے حکم سے انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا یہ سارے کام کس سے بن رہے ہیں دعا سے سارے کام کیسے بن رہے ہیں عیسا علیہ السلام بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں دعا کی یا جو جمع جو ختم ہوئے دعا کی تو ان کی میٹیں جو ہیں پرندے اٹھا کے لے گئے ورنہ اگر وہ ان کی لاشیں پڑی رہتیں وہ تو بہت زیادہ تھے ان کا زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہمارے نبی اور سید البشر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل میں جو دعا فرمائی تھی وہ اسلام کے لیے ابدی طور پر کار آمد اور کفر کے لیے سرمدی طور پر رسوائی کا باعث ثابت ہوئی چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اذ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تستغیثون غوث آپ نے غوث کس کو بنایا اللہ کو اس تصیث اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا انی بی الفی من مردفین کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے آپ علیہ السلام نے بدر کے موقع پر دعا کی اور دوران دعا خوب اللہ کی منت سماد کرتے رہے یہاں کہ آپ کی چادر گر گئی آپ کی چادر گر گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے چمٹ گئے اور کہا اللہ کے سول بس کریں جتنا آپ نے اللہ کو پکار لیا اتنا کافی ہے اللہ آپ سے کیا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا تو نبی اسلام نے بدر کے دن کس کو پکارا کس سے رابطہ کیا اللہ سے حق کے غلبے اور باتل کے مٹانے کی دعا کرنا حقیقت میں اللہ کتاب اللہ رسول اللہ مسلمان حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کی خیر خائی ہے اس لیے دعا سے بے رغبتی وہ شخص کرتا ہے جس نے دنیا و آخرت میں اپنا نصیب کھو دیا ہو اور جو اسلام مسلمانوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری سے کوتا ہی برت رہا ہو ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کی پرواہ نہیں کرتا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے امام صاحب کہتے ہیں اگر ہم دعا کے تمام اثرات اور دعا کی خیر و برکات اور دعا کے جب و غریب عمدہ نتائج ذکر کرنے لگے تو فرص بہت طویل ہو جائے گی اس لیے جو ہم نے بیان کر دیا وہیں کافی ہے البتہ اب آتے ہیں دعا کی کچھ شرائط اور اداب کی طرف کہ دعا کے کی اداب کیا ہیں امام صاحب کہتے ہیں دعا کی شرائط میں ہے حلال کھانا پینا اور حلال کے لباس پہننا سود کا لباس نہیں چوری کا نہیں ڈاکے کا نہیں اور کھانا بھی کون سا ہو حلال کا رشوت کا نہیں جیسا کہ نبی اسلام نے ساتھ نبی وقات سے فرمایا تھا ساتھ اپنا کھانا پاکیزہ رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی اسی طرح دعا کی یہ بھی شرط ہے کہ انسان سنت پہ کار بند ہو اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہو حرام کاموں سے بچنے والا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں انی قریب تو میں تو قریب ہوں داوت دائی دادی جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں فل یس سجیبلی انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں بھی میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اس اللہ نے فرمایا وہ یس سجیب اللہ علیہ وہ اسی دھوم فل کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے کہ کی جو ایمان لائیں اور نیکمل کریں اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی دیتا ہے جو مانگا نہیں ہوتا وہ بھی اللہ دیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے بتتی ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے دیکھ لیں کافر پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے بتتی پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے دعا کی یہ بھی شرط ہے کہ دعا میں اخلاص ہو دلی توجہ ہو اللہ کی منت سمادت کی جائے سچے دل کے ساتھ التجائے کی جائیں چناچل فرماتی ہیں فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الکافرون اللہ کو پکارو اسی کے لیے خالص عبادت کرتے ہوئے چاہے یہ بات کافروں پہ ناگوار گزرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کسی ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو سہو و لہ میں مبتلا ہو۔ اپنے حساب کتاب کر رہا دعا بھی کر رہا کاروبار کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے یہ کون دعا ہے۔ اس طرح یہ بھی دعا کی شرط ہے کہ کسی گناہ اور قطا رحمی کی دعا نہ کی جائے اگر آپ دعا کرتے ہیں کس کی کہ یا اللہ میرا فلان رشتے دار جو ہے اس کا کاروبار تباہ برباد ہو جائے تو اللہ ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا یا آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری شراب کی دکان چل پڑے نہیں تو گنا اور قطا رحمی کی دعا نہ کی جائے اور دعا میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے دعا کی قبولیت کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی حمد و دوسرا بیان کی جائے نبی علیہ السلام پہ درود پڑا جائے اور ایک حدیث میں ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی الاسلام پہ درود نہ پڑا جائے دعا کے آداب قبولیت کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کی جائے بلکہ صبر سے کام لیا جائے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ تمہاری دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی نہ کی جائے اور یہ نہ کہا جائے دعا تو بہت کی لیکن قبول نہیں ہوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیوں کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان سن لیجی حدیث سننے والی ہے روئے زمین پہ کوئی بھی مسلمان اللہ سے کوئی بھی دعا مانگے اللہ اسے وہی عطا کرتا ہے کیا جو مانگا ہوتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے مانگا بیٹا تھا گرنے والا مکان تھا زلزلہ آنے والا تھا اللہ نے اسے بچا لیا تو اس, اس کے بدلے کو مصیبت ٹال دی جاتی ہے بشرطیہ کہ کسی گناہ یا کتا رحمی کی دعا نہ مانگی جائے اور ایک عورت اس میں آتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں بیٹا مانگتا رہا مانگتا رہا عمرے بھی کیے حج بھی کیے بیٹا مانگتے مانگتے پچیس سال پچاس سال بیٹا پھر بھی نہیں ملا اب یہ نہیں کہنا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہوئی نہ بولے صبر سے کام لیں صبر سے کام لیں گے کیا ہوگا رود قیامت یہ دعائیں آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے کیونکہ یہ دعائیں اللہ لکھتے رہے دعائیں ذخیرہ ہو گئیں مسلمان کو قبولیتے دعا کے اوقات تلاش کرنے چاہیے چنانچہ نبی اسلام سے پوچھا گیا کون سی دعا سب قبول ہوتی ہے ہم کیا پوچھتے ہیں کہ کس دربار سے بیٹا ملتا ہے کس قبر پہ جائیں تو نبی اسلام کے صحابہ کرام کیا پوچھتے ہیں کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا رات کے دوسرے حصے میں جن کے اگر رات بارہ گھنٹے کی ہے تو پہلے چھ گھنٹے کے بعد کے جو چھ گھنٹے ہیں اس وقت دعا شروع کریں مغرب کے جان چھ بجے فدر کی بھی چھ بجے اور چھ بجے میں چھ جمع کرنے کتنے ہو گئے بارہ رات کو بارہ بجے کے بعد تو رات کے دوسرے حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں فرض نمازوں کے پھرنے کے بعد ہاں اتحیات میں اتحیات کے بعد دروش کے بعد نماز میں دعا کریں یہ ہے دعا کے مقامات ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں جی وہ نماز کے بعد مول صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ہمارا اللہ رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا تک نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں لو جی آپ اب سوئے ہوئے ہیں تجد کے وقت اللہ کیا کہہ رہے ہیں کون ہے جو دعا کرنے والا ہو میں اس کی دعا قبول کروں کوئی سوالی ہے میں اسے عطا کروں کوئی بخش چاہنے والا ہے میں اسے دوں بخاری مسلم کی حدیث ہے اذان و اقامت کے درمیان بھی دعا رد نہیں ہوتی کب ازان اور اقامت کے درمیان ایک حدیث میں ہے کہ اپنے رب کے قریب ترین بندہ سجدے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی سجدے میں کسے سے دعا کیا کرو اسے پتا چلا سعیدے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے شخص کی سعادت مندی اور کامیابی اور ثواب کے کیا کہنے جس کا دل اللہ کی جانب توجہ رہتا ہے اسی سے دعائیں مانگتا ہے امید رکھتا ہے اسی پہ توقع اور بھروسہ رکھتا ہے اور وہ کتنا ہی بدبخت ہے جو مزاروں اور قبروں سے مانگے یا انبیاء کرام علیہ مسات اسلام سے مدد مانگے یا اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو پکارے اپنی حاجت روائی اور فریاد رسی کے لیے فرشتوں اور نبیوں سے درخواست کرے حالانکہ انبیاء کے لوگوں کو یہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے کہ ایک اللہ کو پکارو یہ عبادت صرف اسی کی کرو ہمیں ویسے عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے جو اولیاء کرتے تھے ویسے عمل کریں ان سے محبت کا بھی حکم دیا گیا کن سے اولیاء سے لیکن ان سے دعائیں مانگنا منع ہے اللہ فرماتے ہیں وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدہ اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نے کہا کسی کو بھی احدر کوئی بھی ہو نبی ہو ولی ہو فرشتہ ہو جن کسی کو بھی نہ پکارو اسن اللہ کا فرمان ہے قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احد آپ کہہ دیں کہ میں اپنے رب کو ہی بکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَضَلُ مِنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَهُ لَا اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار سے دعا سے نے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی پکار رہا ہے اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا روزے قیامت تو جن کو پکارا جا رہا تھا یہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کو ماننے سے انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر میں کو پکارو تمہاری پکار کو نہیں سنتے وامی اگر سن لے قبول نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی چاہے کوئی کتنا بھی قریبی ہو نبی ہو جو بھی ہو اللہ فرماتے ہیں وقال المسیح علیہ اسلام نے کہا اے بنی اسرائیل اور عبداللہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا بخاری کی حدیث ہے جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا وہ جہنم میں جائے گا مسلمانوں یہ اللہ کی کتاب اور نبی اسلام کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ دعا ہی عبادت ہے اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک کرتا ہے تو شرک اکبر کا مرتکب ہے اور مشرک ہے گمرائی میں اور شرک میں کسی کی تقلید نہ کریں صاحب کیا کہیں گمرائی میں شرک میں کسی کی تقلید نہ کریں کیونکہ اولاد آدم میں شرک و کفر تقلید اور گمراہ لوگوں کی پہلوی سے ہی پیدا ہوا اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے یہ پہلا خطبہ دوسرا خطبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے اچھے اچھے نام ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں ہم دو سلاد کے بعد تقویٰ اللہ اختیار کرو اللہ تمہارے امار کی خلاف فرمائے گا اور تمہیں حالو و استقبال میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے گا اللہ کے بندوں اللہ کی جان متوجہ رہو ہمیشہ اسی سے دعائیں مانگو کیونکہ اس سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا اس سے امید رکھنے والا کبھی معروم نہیں رہا انسان کو ہر وقت نت نئی ضرورات, ضرورت کا سامنا ہوتا ہے بسا اوقات ایک ہی میں کئی ضروریات ہوتی ہیں ہر انسان اپنے علم کے مطابق اللہ سے خیر مانگے اور اپنے علم کے مطابق بری چیزوں سے پناہ چاہے مانگنے کی سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے کہ یا اللہ راضی ہو جا اور جنت دے دے اور پناہ مانگنے کی سب سے بڑی چیز جہنم ہے یا اللہ جہنم سے بچانا مسلمانوں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے اسرار کے ساتھ مانگے کیونکہ اللہ غنی ہے کریم ہے عظیم ہے سخی ہے قادر ہے مترک ہے قادر مترک ہے جس سے کسی میں اللہ کا فرمان ہے میرے بندو اگر ابتدا سے لے کر انتہا تک جن ہو یا انسان سب کے سب ایک ہی میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں تو میں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دے دوں اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے سوئی ڈالنے سمندر میں سمندر کے پانی سے سوئی نکالیں پانی میں کتنی کمی ہوگی جی اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان آئے گا تم سارے کے سارے اللہ سے اتنا مانگو جتنا سوچ سکتے ہو اور میں سب کو دے دوں سب کو دینے کے بعد میں نے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں تو سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعائیں کرے, وہ دعائیں اختیار کرے جو نبی السلام نے بتائی ہیں اور بڑی جامع ہیں اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی فل حسنا ہی حسنا النار اے بنار دنیا کی ہر اچھی چیز دے آخرت کی ہر اچھی چیز دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے اس طرح ایک یہ دعا ہے انی انسل الجنہ اے اللہ میں سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ امال کرنے کی توفیق دے جو جنت کے قریب کر دیں اور میں جہنم سے پناہ جاتا ہوں اور ان امال سے پناہ جاتا ہوں جو جہنم کے قریب کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا نہایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے اور جن کے پاس رزق حلال کی کمی ہے اللہ انہیں مزید رزق حلال نایت فرمائے اور میرے وہ بھائی جن کا مشتوں میں دل نہیں لگتا نمازوں میں دل نہیں لگتا تلاوت میں دل نہیں لگتا ترجمہ قرآن کی کلاسوں میں دل نہیں لگتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی محبت داخل فرمائے یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق نیت فرمایا قرآن کی تلاوت بھی اس کا ترجمہ بھی اس کی تفصیل بھی یا اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ اسلام مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ کفر اور کافروں کو تباہ و برباد کی توفیق دے جو اسلام کے مطابق ہوں تیرے دین کے مطابق ہوں جن میں ان کے عوام کے لیے خیر و فلاح ہو اللہ تباعۃ اللہ دین حق پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور جو ہم نے وقت دیا ہے جمعہ سے پہلے جمعہ میں اور جمعہ کے بعد اللہ یہ سالے کا سارا قبول فرما لے وہ آخا الحمد اللہ رب العالمين